شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ رابطہ پہلی صورت میں کس کا ذکر تھی یہود کا اب اس کے بھائیوں کا ذکر ہے یہود کے بھائی کون ہیں جی منافق جی میں نے شیر بنایا تھا اب گئے بھول ہیں ابھی ایک یاد آ رہا ہے مسلماں مسلمان کا یار ہے جو کافر کا ہے یار غدار ہے ٹھیک ہے نا مسلماں مسلمان کا یار ہے جو کافر کا یار جو کافر کا ہے یار غدار ہے ٹھیک ہے جی کافر کا جو یار ہے وہ غدار ہے بےمان منافق اے یہود کا ذکر تھا اب ان کے بھائیوں کا ذکر ہے جی منافقین کا خلاصہ منافقین کے چھ شکوے ان پر زجریں تزہیز من دنیا ترغیب انفاق بات یہ چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے حضرت غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے خدا کی قدرت نیک لوگوں کے درمیان بھی کشمکش ہو جاتی ہے ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان کیا ہو گئی تھی جی؟ کشمکش ہو گئی ہو نہیں جاتی نیک آدمی کبھی کوئی لڑ پڑتے ہیں آپس ہاں کے اندر گھوسے موسے ہی مار دیتے ہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں بہت خدا کی گزرا تھا انسان ہے مہاجر انصاری آپس ہاں میں گیا لڑ پڑے تو مہاجر جو تھا بڑا تکڑا آدمی تھا انصاری گزا کمزور تھا مہاجر نے تو انصاری کو سے نیچے کر دیا ایک دو مکھی لگا دیئے تو حضرت نے خیر بعد میں صلاح کرا دی तो अब्दुल्ला बिन भई बईमान वो भी था उसी जंग के अंदर तो ये पीछे पीछे एक टोला बना लिया इसने अब्दुल्ला बिन भई ने हजूर आगे थे बाकी साहब आ गए थे समझा तो उस टोले के अंदर अब्दुल्ला बिन भई ने आके मुसलमानों की क्या करें जी शिकायत शुरू कर दिए रेखो ये है बस मैं तो तुम्हें पहले कहता था अब्दुल्ला बिन भई कहने का अंसारी को میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے یہ بھگوڑے ہیں پناہ گیر ہیں دور سے آئے ہیں تم نے ان کو مکان دیے کھانے دیے روٹیاں دیں آپ دیکھو طاقتور ہو کہ تمہارے ساتھ کیا لڑنا شروع کر دیا میں تو جاؤں گا اپنے ساتھیوں کو گا ان کے چندے بند کر دیں گے خیرات نہیں کریں گے ان پہ خرچ نہیں کریں گے ایسی سے کرتا رہا اور یہ باتیں ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت زید بن ارکام وہ سنتے رہے اس نے خیال کیا کہ یہ معمولی لڑکا ہے کس کو کہے گا تھا, تھا وہ بھی انصاری زید بن ارکام اس نے کہا جا کے پہلے نے چچے کو رپورٹ پیش کی کہ بے مان ایسی باتیں کرتا رہا پھر نبی کریم صلی اللہ کی خدمت کے اندر وہ وہ چچا ہے کہ حضرت ایسی باتیں کرتا رہا عبد اللہ دن حضرت نے بلایا اس کو اس کے ایک دوہاریوں کو بالکل جھوٹی قسمیں بھیڑ گئے کہ خدا کی قسم یہ غلط کہتا ہے میں نے تو ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا بڑی بڑی قسمیں اٹھائی اب بخاری کے الفاظ ہیں کہ زائد کہنے لگا قزلہ رسول اللہ صلی اللہ صدا کہوں حضور نے مجھے جھوٹا کر دیا اور اس کو کہا سچا کر دیا کہ تو سچا ہے اس بارے کے اندر آپ بریلیوں سے پوچھو بریلیوں سے کہ لفظ ہیں قبضہ بنی رسول تم کہہ تو کہتو حضور ہر جگہ کیا ہیں حاضر نازر ہیں حاضر ناظر بھی تھے عالم ملغ بھی تھے جانتے بھی تھے کہ زائد کیا ہے سچا ہے اور اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جواب دو بریلوں کو کہو ہم تو جواب دے سکتے ہیں کہ حضور عالم नहीं نہیں تھے اس کی جھوٹی قسم کو دیکھ کے آپ نے کیا کیا فیصلہ دے دیا کیونکہ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا یا دو گواہ ہوں گواہ نہ ہوں تو مدعا ایسے کہ لی جاتی ہے تو لی جاتی گواہ تو اس کے پاس نہیں تھے تو حضور نے تو فیصلہ ٹھیک ٹھاک کیا گواہ نہیں تھے اس کے پاس زائد کہتا ہے کہ میں تو گھر جا کے پیر جا رونے لگا میرے رشتہ دار مجھ کو کہنے لگے بھائی میاں کیوں ایسی غلطی غلطی کی تو نے دیکھو حضور نے جھوٹا کہا نہ کہتا خدا کی قدرت چند دن کے بعد اللہ تبارک یہ آیا حضرت لاک سدا کا کلّا ہو یاد آئے اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا جب القاد سدا کا کلّا ہو اللہ نے سچا کر دکھایا یہ وہی آیات ساری شکوہ نمبر ایک جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں منافق یہ دغابات بےمان کہتے ہیں گواہی دیتے ہم بے شک تو البتہ رسول ہے اللہ کا واللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے بے شک اس کا کیا ہے رسول ہے لیکن اللہ ساتھ گوہی دیتے ہیں کہ منافق ہیں بےمان پورے لقاعے جھوٹے ہیں وہ جھوٹے کیوں ہیں دو وجہ سے ایک تو ان کی زبان اور دل کا توافق نہیں ایک تو ان کی زبان اور دل کا توافع زبانی دعویٰ کرتے ہیں دل میں آپ کو مانتے ہیں سو جھوٹے ہیں نمبر ایک دوسرا جھوٹا ان کو کہا گیا اس بات میں واقعے میں کیا واقعے میں جو غلط بیانی کی ہے نا اس میں زائد سچا ہے یہ کیا ہے یہ سمجھ رہے ہو نا دو باتوں میں اتخدو ہے معروف شکوہ نمبر دو انہوں نے بنا لیا اپنی قسم کو ڈھال جیسے ڈھال سے ڈھال کے ذریعے دشمن سے حفاظت کی جاتی ہے نا وہی اپنے جھوٹ بھوٹ کو چھپانے کے لیے قسم اٹھاتے تھے بنا لیا انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بس روکا انہوں نے اللہ کے راہ سے بے شک یہ برے کام کر رہے ہیں ظال کا بے سبب جی سبب حکم مذکور یہ اس سبب سے آ منو ظاہر وہ ایمان لائے زہراً پھر کافر بن گئے تو بیا قلو پس بس مہر لگی گی ان کے دلوں پہ یہ نتیجہ نفاق ہے پس وہ نہیں سمجھتے حق بات کو وحظہ رائے تو ہم شکوان بار کتنی جی تین منافق بائیمان کبھی نہیں سمجھتا میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک بریلوی پڑتا تھا ایک شیعہ پڑتا تھا فریلوی جو تھا وہ گالی دیتا ہمارے مول صاحبان کو اور شیعہ جو تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شیعہ ہے بالکل چھپا رکھا اپنے آپ کو وہ مجھے کہتا کہ مجھ سے استاد جی دبایا کرو کپڑے میں دھوتا رہا چاپلو سی کرتا اتنی زبردست چاپڑوسی کرتا تو منافق چاپلوس بائیمان کا بائیمان رہا وہ شیعہ کے مدرسے میں پھر جا کے پڑھا مجھ سے پارے ہو گئے کا پھر ان کا امام بنا رہا اب مر گیا ہے جان چھوٹی سمجھے اور جو بریلوی تھا تو میرا ترجمہ سنتے سنتے کا بن گیا وہ بن جاؤ اب موجود بھی ہے شیعہ مر گیا ہے وہ شیعہ مجھے دیکھتا تھا نا چھپ جاتا تھا باقی مولوں کو ملتا تھا کیونکہ ہمارے مولوں کے ساتھ تو پڑھا تھا مغز کام پور کے اندر لوگوں کو کہتا میرے متعلق کہ یہ استاد جب میرے سامنے آتا ہے مجھے آگ لگ جاتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا ایسے بھاگ جاتا ہوں سے کہا ٹھیک ہے آپ تو لگی جی ویزا تا ہوں تو جب کا سام ہو ادھر ہے نا جی شکوا نمبر کتنے جی اور جب دیکھے تو ان کو نا پسند آئیں تجھ کو ان کے جسم ان کو دیکھو نا منافقین کو ان کے جسم کیا ہے پسند آئے آپ کو بڑے بڑے چہرے آ تیل لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں ڈیل ڈال ہے اور باتیں جو کہتے ہیں نا باتوں میں میرے چرب لاتوں میں کیا ہے جی چرب لکنی چپڑی باتیں کریں گے حضرت جی آپ کے غلام حضرت جی سہی میں قربان ہوں کبھی میرے پاس توجہ کی جائے نظری کرم فرمایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے اور اگر بولے نا تو سنے تو ان کی باتوں کو بڑی چکنی چپڑی باتیں کہتے ہیں لیکن حقیقت میں پولے ہیں کیا بالکل حقیقت ان کی یہ ہے جیسے موٹی موٹی لکڑی ہونا اندر سے پول ان کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دو کیا بز دل ہیں بیکار ظاہری حال ان کا وہ تھا کان خوشب مسنا دا یہ بات حال ظہری حال ان کا او موٹے جسم اور چار بلیسان سان باتری حالت ان کی یہ ہے کان خوشب مسنا دا گویا وہ کیا ہیں لکڑی ہیں ٹیک لگائی ہوئی یعنی دیوار کے سہارے لگائی ہوئی یا سبون علیہ یہ جبن منافقین بز دلی گمان کرتے ہیں ہر شور و غل کو ان پر اپنے اوپر گمان کرتے ہیں ہر شور و غل کو اپنے اوپر کہیں شور غل ہو نا وہ اپنے اوپر کیا گمان کرتے ہیں لڑائی ہوگی دوسری جگہ تو کیا کہیں گے ہم مارے گئے وہ کیا بنے گا وہ کیا بنے گا اب افغانستان کے اندر جب ہمارے طالبان کا سکوت ہوا نا تو عام عام آدمی کا یہ بد تھی فوج میرے پاس آتا. کیا بنے گا جی کیا بنے گا جی تم کہتے تھے حق پہ آئے کیا بنے گا کیا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنگ کے اندر بھی صاحب کرام کو اللہ کامیاب کریں گے تم تم ڈر تو تم تو ہو ہی نہیں طالبان کے ساتھ ہم آئے ایسے لوگ آتے تھے ہمارے پاس گمان کرتے ہر شور غل کا اپنے اوپر فرماخو ہوم الدو وہ دشمن ہے سے کات الحم اللہ خدا کی مار پڑے ان کے اوپر کیسے پھیرے جاتے ہیں دین حق سے یہ نمبر کیا ہے جی شکوہ شکوہ نمبر چار وہ جب پول کھول گیا نا عبداللہ بن البئی کا قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ عہدیں نازل ہوئیں باقی بھی تجری نازل ہوئیں تو اس کو رشتہ دار کہنے لگے عبداللہ اللہ بن البئی کو کہ جا حضور سے معافی مانگتا با کر میں نہیں جاتا معافی نہیں مانگتا پھر یہ آئے تھے بعض مل اور جب کہا جاتا ہے ان کو او معافی مانگے بات سے تمہارے اللہ کا رسول تو پھیر دیتے ہیں اپنے سر اور دیکھتا ہے تو ان کو باز رہتے ہیں ناشح کی بات سے جو نصیحت کرتا ہے نا خیر خواہ ان کی باتوں سے رکے رہتے ہیں اور وہ مستقبر ہیں تکبر کرنے والے ہیں معافی مانگنے سے ثوال علیہم سمرہ نفاف اب نفاق کا ثمرہ بیان کیا گیا فرمایا اے میرے محبوب برابر ہیں ان پہ آیا معافی مانگے تو واسطے ان کے یا نہ معافی مانگے ان کے ہر نہیں بخشے گا اللہ واسطے ان کے بھائی منافق نفاق کے اندر رہ جائے مر جائے تو معافی ہے اس کے لیے اے تو کافر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نئی توفیق ہدایت دیتا کافر لوگوں کو فاسکین سے مراد کافر ہم اللہدین یقول شکوہ نمبر کتنی جی پانچ وہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو اوپر ان لوگوں کے کہ نزدیک اللہ کے رسول کے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جو طلباء ہیں حضرت کے شاگرد ان پہ خرچ نہ کرو چندہ نہ دو یہاں تک وہ منتشر ہو جائیں گے جب چندہ نہیں دو گے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا تو حضور کے یہ طالب شگرد بھاگ جائیں گے حضور سے وہ اکیلے بیٹھے رہیں گے اعلیٰ کو کمی نے نہیں جانتے یہ جواب شکوہ ہے واللہ اللہ کہ اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے اللہ دے گا آ تمہارے ہاتھ میں نہیں خزانے لیکن منافق نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چندے پہ مدرسے چل رہے ہیں اللہ کے مدرسے اللہ کی سبق پہ چل رہے ہیں اللہ ہی چلاتا ہے یہ سمجھی بات یا نہیں تمہاری حکومت زور لگاتی ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملیں امریکہ بہادر بھی سازش کرتا ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملیں کراچی کے اندر مدرسوں کو چندہ دینے والوں کی وہ فرشتیں تیار کی گئیں یا نہ کی گئیں کہ دیکھو بڑے بڑے لوگ دنیا دار جو جی چندہ دیتے ہیں ان کی فرشتیں کرو ان کو قابو کرو آپ بتائیں مدر سے بند ہو یا روز بروز بڑھ رہے ہیں <laughs> اللہ دیتا ہے تو اس کے خلا نے اسی ہے اللہ سے توقع کام کرے اللہ تعالی خود کرم فرماتے ہیں یہ منافقین کی عادت تھی کہ چندے بند کر دیو آپ چندے نہیں آئیں گے تو حضور کے طالب علم فضول بکر جائیں گے یقولون رجانہ شیتوا نمبر کتنی جی کہتے ہیں البت اگر لوٹے ہم طرح مدینے کے یہ لاظی عبداللہ بنبئی نے کہا تھا ہم مدینے واپس گئے نا تو مدینہ ہمارا شہر ہے ہم پہلے رہتے تھے ہم عزت والے ہیں ان کو بھگا دیں گے نکال دیں گے کہتے ہیں البت اگر لوٹے ہم طرح مدینے کے البتہ نکال دے گا عزت والا ان سے کیس کو اللہ والا ولی اللہ عزت جوار شکوار حالانکہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں رسول دوسرے نہیں نکال سکتے جیسے آپ کے کراچی کے اندر بھی ہے ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہمارا حق ہے کراچی میں ہم دوسروں کو بھگا نہیں نہ رہیں حالانکہ اللہ کی زمین ہر ایک کا حق ہے محبت پیار کرے حضور کی امت ہے ہاں اللہ کی مخلوق ہے جواب شکوہ اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے بھی عزت آئے کیونکہ ان کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے اللہ رسول کے ساتھ ذاتی عزت ان کو ہے لیکن منافق نہیں جانتے اس بات کو یا یو الزین تزہید من الدنیا آئی ایمان والو نہ غافل کر دیں تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے یہ اس لیے کہا کہ عام طور پر آدمی نفاق کرتا ہے اس وجہ سے مال و اولاد کی وجہ سے وہ میاں فرزال کا انجام تغافل اور شخص کرے گا اس بات کو یعنی مال و اولاد کے اندر مشغول ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے بانف کو ترغیب انفاق اور خرچ کرو اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے تم کو پہلے اس کے آ جائے ایک تمہارے پر کیا موت آ جائے بس کہنے لگے اے میرے رب کیوں نہ وخر کیا تو نے مجھ کو میاد قریب تک بس صدہ کا میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا سے نیکوں سے ہو جاتا لیکن اس وقت کیا بنے گا جب چڑیاں چوک گئی پھینکے پھر پچھتا ہے کیا ہو کچھ نہیں بنتا یہاں ایک نہوی اشکال حضرہ غور کرنا فا اسدہ کا ہے نا فاسدہ کا ہے نا تو واف ہے اقن کا اتفاص کا پہ پڑھنا تھا اقن ہوتا یا اپونا ہوتا قانونر اپونا ہونا چاہیے اس کو سمجھے جیسے وہ منصوبہ یہ بھی منصوب ہوتا لیکن میں عرض کروں گا کہ فاسدہ کا ظاہراََ ہے۔ لیکن تقدیرن مجزوم ہے کیا آ, اس پہ تقدیر جزم ہے اس لیے کون کا حس جات میں پڑے گا اصل عبارت لکھ لو اصل عبارت یوں ہے ان اخرتا اس صدق سے پہلے شرط مقدر ہے ان اخرتانی اسدق اگر مخر کیا تو نے مجھ کو تو صدقہ کروں گا میں اب شرط کی جزا جب مزارے ہو مجزوم ہوتی ہے نہیں ان اخرقم میں نقصان کی آ گیا سما جی اچھا جی بھلن اخر اللہ دستور خداوندی اور ہر گل مؤخر کرتا اللہ کسی جی کو جب کیا آ جائے موت اس کی ولّہ خبیروں ماتا بلو یہ دستور خداوندی ہے ہے